الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن عبد الله المسعود نبي الله تعالى عنه قال اشترت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحدیث الحدیف ونس دلہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اور عمار بن یاسر اور سعد رضی اللہ تعالی انہم نے حصے داری اختیار کی یا حصے دار بن گئے اس چیز میں جو ہم بدر کے دن مال غنیمت حاصل کریں تو پچھلے درس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ شرکت اور اشتراک کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک شرکت ال املاک ہے یعنی کوئی چیز ہو گھر ہو کوئی پراپرٹی ہو اس میں لوگ شریف ہو اور دوسری شرکت یہ ہے کہ عقد شرکت العقود ہوتی ہے یعنی پیسہ لگا کر کے پھر اس میں شرکت ہوتی ہے اور اس کی پانچ چھ قسمیں پانچ قسمیں تقریبا تو اس میں اس کی ایک شرک ایک قسم بتائی گئی تھی مباربت جس کو انویسٹ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص سے مال لگائے پیسہ لگائے اور دوسرا شخص سے محنت کرے کوئی شخص سے اپنا پیسہ لگائے دوسرا محنت کرے تو اس کو بھی شرکت کہتے ہیں اور اسی طرح سے دونوں مال لگائے اور دونوں محنت کرے شرکت ال اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ اور اسی طرح سے ایک شرکت شرکت لبدان ہوتی ہے یعنی جسمانی شرکت مثال دی گئی تھی کہ جیسے ایک روم میں ایک جگہ رہنے والے یا تین دوست ہیں دو دوست ہیں اور وہ محنت مزدوری کر کے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپس میں اگر معاہدہ ہو جائے کہ بھائی آج دن بھر جو مزدوری ہم لوگ کمائیں گے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے تو اس طرح سے یہ شرکت بھی کر سکتے ہیں جائز ہے اسی کی ایک مثال یہاں پر ہے کہ بدر کے دن مال غنیمت ملنے والے ملنے والے مال غنیمت کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے شرکت کر لی یا حصے داری اختیار کر لی جس میں عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر اور سعد بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں تھے لیکن اس مسئلے میں جو ہے اہل علم کے یہاں اختلاف ہے کیونکہ یہ تعلق جو ہے اس کا تعلق جو ہے مال غنیمت سے ہے اور مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے جیسے قل انفالو یس النقان الفال قلفالی ورسول کے آپ سے انفال یعنی مال غنیمت ملنے والے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو بہرحال اس سلسلے میں جو ہے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے چونکہ حدیث ضعیف ہے شرکت البدان کے تعلق سے حدیث ضعیف ہے اس لیے کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ صحیح ہے اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے خاص کر کے غزے وغیرہ کے موقع پر جو مال غنیمت ملتا ہے اس کی ایک خاص تقسیم ہے اس کی ایک خاص تقسیم ہے باقی اور جو ہے جو عمومی طور پر ایسے لوگ کماتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیوں حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک دن کسی دو تین تین دوست ہیں تین لوگ ہیں اگر ایک دن کسی نے کم, کم کمایا دوسرے نے زیادہ کمایا تو دوسرے دن یہ ہوگا کہ دوسرا کم کمائے گا ایک زیادہ کمائے گا اگر اس طرح سے آپس میں معاہدہ ہو جائے اتفاق ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ علیہ وسواپ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ قال عرت الخروج خیبر فطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادا عطیت وکیلی بخود اب داود شیخ ابوداؤد امام اب داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس معنی کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور وہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ پہلی سدیس کا ترجمہ پڑھ لیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب خیبر فتح ہو چکا تھا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے وکیل کے پاس خیبر میں پہنچنا تو اس سے پندرہ وسط لے لینا یعنی کھجور وغیرہ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے یا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ معاملات میں معاملات میں ایک دوسرے کو کوئی وکیل اور اپنا نائب بنا سکتا ہے معاملات میں کوئی اپنا وکیل اور اپنا نائب بنا سکتا ہے کوئی ذمہ داری مالی ذمہ داری مال کے تعلق سے کوئی کسی کو اپنی ذمہ داری دے سکتا ہے جیسا کہ پیچھے اسی کتاب کے اندر عروہ بارتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاں ایک دینار دیا اور کہا کہ جاؤ قربانی کے لیے جانور خرید کے لے آؤ تو میں گیا میں نے جو ہے ایک دینار میں دو بکریاں خریدی اور پھر کیا کیا کہ ایک بکری بیچ دی اور ایک بکری لے کر کے آیا اور ایک دیوار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا دی اور اتنی برکت ہوتی تھی کہ اگر مٹی پر بھی ہاتھ لگاتے تھے لگاتے تھے تو برکت ہوتی ہوتی اس میں تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ اللہ کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل اور اپنا نائب بنایا تھا اور وہ اللہ کو تو ایسا کرنا کسی معاملے میں معاملے کے لین دین میں یا اسی طرح سے کوئی چیز سامان خریدنے میں بہت ہوتا ہے سا بہت ہوتا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے تو کہ, کہ بھائی ہمارے لیے فلاں چیز لیتے آئیے گا تو اس طرح کا یہ عمل اور یہ کام درست ہے اس سے حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل کرنا اور ایسے, ایسے ایسے ایسے اصول پر عمل کرنا یہ درست ہے کوئی حرج کی بات نہیں کوئی کسی کو وکیل بنا سکتا ہے بارتی رضی اللہ تعالیٰ نرسول صلی اللہ علیہ وسلم باقہ بیدینار الحدیف یہاں پر حافظ بن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اور البارتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر کیا ہے لیکن مختصر طور پر تفصیلی طور پر پیچھے گزر چکی ہے جس کا جس کو میں نے ابھی بتایا وعن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ اصول کرنے کے لیے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا اور امیر تھے آپ کہہ آپ اور مسلمانوں کے ذمہ دار تھے بادشاہ تھے مسلمانوں کے اور قائد تھے رہنما تھے سب کچھ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امیر یا جو حاکم وقت ہو وہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے اپنے نائب اور اپنے جو ہے لوگوں کو مقرر کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اور ایک لمبی اس کی حدیث تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین آدمیوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے کون کون ایک تو ابن جمیل ہے اور ایک حضرت عباس رضی اللہ ہو اور دوسرے تیسرے بن ولی رضی اللہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں وضاحت فرمائی اور کہا کہ یہ ابن جمیل جو ہے ابن جمیل یہ مفلس ہے اور مفلس تھے پہلے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا اور اتنا مال دیا کہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے لیکن پھر انہوں نے کیا کر لیا پھر انہوں نے نفاق اختیار کر لیا پھر نفاق سے توبہ کیا اور پھر سچے مسلمان اچھے مسلمان بن گئے تو ان کی طرف سے وضاحت کی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں فرمایا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ چونکہ عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو سال کی زکات پیشگی لے لی تھی جیسا کہ شاید پہلے حدیث کتاب زکوات میں گزر چکی ہے کہ دو سال کی پیشگی زکات لے لی ہے تو اس سال کی میں زکات کیونکہ ان سے لے چکا ہوں اس لیے انہوں نے نہیں دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خالد بن ولید جو ہے اپنا سب کچھ اپنی سواری اپنا پیسہ اپنا اپنی جان سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا رکھی ہے تو گویا کہ وہ حقدار ہی نہیں ہے سب کچھ انہوں نے زکات دینے کے کہ وہ حقدار ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا رکھا ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو حاکم وقت کو یا امیر کو ان اس طرح کے لوگوں کے آزار کو قبول کرنا چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ زکوات میں زکات کی اصولی میں اور دیگر کاموں میں دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں ندی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندی علی اللہ تعالیٰ الحدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے سو اونٹ کی قربانی دی لیکن ترسٹ اونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذمہ کیا قربان کیا ترسٹ اونٹوں کو یعنی ہاں تھری اونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا اور اب باقی کتنے بچے سیونٹی تھری 37 سیون 37, 37, 37 یعنی 37 اونٹوں کو حضرت تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ سونپ دیا کہ تم جمع کرو تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو ادا کرنے میں اپنا نائب کسی کو بنایا تو یہ قربانی کے معاملے میں بھی کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے کہ پیسے دے دیا کسی کو کیا بھائی ہماری طرف سے قربانی کر دینا ہاں جیسے یہاں پر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں فیملی والے تو کم بیچلر لوگ کہتے ہیں کر دیتے ہیں کہ ہماری قربانی وہیں پر کر دے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کوئی حرض کی بات نہیں ہو رہے رضی اللہ تعالی اسیفی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغدو یا انیس علمت ان فرجمہ الحديث متفق علیہ اسی بخاری اسی مسلم کی روایت ہے کہ ایک مزدور کا واقعہ پیش آیا کہ ایک مزدور کسی شخص کے یہاں مزدوری کرتا تھا غلام نہیں تھا اس کا لیکن مزدور تھا وہ تو اس سے غلطی سرزد ہو گئی زنا کی اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا تو اب ان کو دین کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ سو بکری اور کچھ پر لین دین کر لیا یعنی جس سے یہ غلطی ہوئی تھی اس کے اس نے جو ہے اس آدمی کو سو بکری دے دیا یا بکری والے نے یہ جو بیوی جس کی تھی اس نے یہ دے لے کر کے معاملے کو حل کر لیا پھر اس کے بعد جب معاملہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے صحیح نہیں کیا یا کسی نے بتایا تو یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس مزدور کے بارے میں کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا اس لیے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اور اس آدمی کی بیوی چونکہ شادی شدہ تھی اس لیے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ اغ یا انیس علم رتحاد کہ اے انیس جاؤ اس آدمی کی بیوی کے پاس اگر وہ اعتراف کرتی ہے اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو اس کو رجم کر دو یعنی اس کو پتھر سے مار مار کر کے کیا کرو ہلاک ہاں کر دو مار دو تو یہاں پر دیکھیے اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا تو نیابت اور ہاں دوسرے کی طرف سے جو ہے وکالت اور وکیل یا نیابت کوئی کر سکتا ہے کوئی وکیل بن سکتا ہے شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے اس کی حرمت اور مہمانات نہیں ہے جائز کاموں میں کوئی سوال اس تعلق سے جی اب ہاں جہاں تک معاوضہ کی بات ہے معاوضہ کی بات ہے تو جیسے ایک دلیل پیش کرتا ہوں قرآن کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انما الصدقات للفقراء المساکین والعاملین علیہ کہ صدقات یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کے لیے ہے فقرہ کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں مسکینوں کے لیے جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے وہ لائم ہے اور زکوت کی وصولی کرنے والوں کے لیے بھی زکوات کا مال بطور تنخواہ دیا جا سکتا ہے تو نیابت میں آدمی اگر کسی کی کوئی نیابت کرتا ہے اگر فری میں کر دے تو اللہ تعالی اجر دے گا اللہ تعالی جو ہے اس کا بدلہ دے گا اور اگر کچھ اس کا معاوضہ لیتا ہے تو لے سکتا ہے جائز ہے کوئی حرض کی بات نہیں کوئی حرض کی بات نہیں اور کسی کا کوئی سوال اگلا باب ہے باب الاقرار اقرار اقرار کرنے کا بیان اب اقرار کرنے کے تعلق سے یہاں پر کتاب البو کے اندر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو گرچہ اس کو اس معاملے میں تکلیف ہو رہی ہو یا اس کا نقصان ہو رہا ہو لیکن اس کا آدمی اقرار کر لے اسے اقرار کر لینا چاہیے چاہے فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن جہاں تک حق بات کی ہے حق کا معاملہ ہے تو حق بات کا اقرار اور اعتراف کر لینا چاہیے اور حق بات کہہ دینا چاہیے چاہے اپنے اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان ہو اس کے بیان کرنے میں اس کے کہنے میں تردد اور جو ہے کسی طرح کا کسی طرح کی ملامت کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث تفصیلی طور پر یہ ہے ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس کا یہاں پر بہت مختصر ہے لیکن ابھی میں نے جو ہے سہر و ترغیب کے اندر دیکھا جس میں شہید نے اقبان کے حوالے سے نقل کیا ہے اس میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہاں کہ اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم خیر اوسانی اللہ ولو الحقان موہن شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سہیل غیر ہی کہا ہے اور آپ کو ایک بات یہاں پر یاد آئی جو جن لوگوں کے پاس کتاب ہے اور کئی لوگوں نے سوال بھی کیا پہلے پچھلے درسوں میں اس حدیث میں اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری حدیثوں پر جو ہے ضعیف کا حکم لگا رکھا ہے اور جب میں تحقیق کرتا ہوں تھوڑی سی اور دیکھتا ہوں کہ دوسرے اور اہل علم نے اس بارے میں کیا اس حدیث پر حکم لگایا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ حدیث صحیح حسن ہے کہیں صحیح ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس عالم دین نے یہ زبیر علی زئی حافظ زبیر علی زئی نے اس کی تحقیق کی ہے اور حدیث کے کی تصریح کرنے میں وہ تھوڑا سا سخت ہے اسی وجہ سے انہوں نے ہلکی سی بھی کوئی جو ہے حدیث کے راویوں کے اندر کوئی خامی دیکھی تو انہوں نے کیا کہہ دیا کیا کر دیا اس کو ضعیف قرار دے دیا ہاں تو اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہیں لیکن جب اس کو دیکھا جاتا آپ اسی حدیث کو لے لیجئے جو اس میں حدیث لکھی ہے جو ابھی میں نے پڑھ کر کے سنائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تارانہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے بہت ساری بھلی باتوں کی وصیت کی میرے خلیر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت اچھی اچھی باتوں کی نصیحت فرمائی ان باتوں میں سے ایک بات کی اس ایک اس بات کی وصیت فرمائی کہ, کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں انی لاخاف فی اللہ لہم تلائم کہ میں اللہ کے بارے میں اللہ حق بات کہنے کے بارے میں اللہ کے حکم کو پہنچانے میں لوگوں کے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور دوسری بات جس کی مجھے وصیت فرمائی وہ یہ ہے کہ انعقول الحق کا ون کانا کہ میں حق بات کہوں گرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو اور حق بات کیا ہوتی ہے کڑوی ہی ہوتی ہے تو حق بات چاہے اپنے بارے میں ہو یا کسی غیر کے بارے میں ہو لیکن جہاں حق ہے کہیں گواہی دینے کا معاملہ آیا تو جہاں جس کی طرف جو ہے حق ہے اس کے اس کے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں بات آئی کہ اگر کسی کا جو ہے پیسہ ہے یا مال ہے تو اس کا اعتراف کر لے آدمی گرچہ جو ہے آدمی کے کوئی تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے کسی قریبی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہو اس کو حق بات کا اقرار کرنا ہو حق بات کہنی ہو سے اس کے کسی قریبی کے خلاف کوئی فیصلہ جا رہا ہو اور کیا کہتے حکم جا رہا ہو لیکن حق بات جو ہے کہہ دینی چاہیے گھر وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو چاہے خود کے لیے کڑوی ہو یا کسی دوسرے کے لیے کڑوی ہو یا کسی اپنے قریبی اور رشتے دار کے لیے کڑوی ہو تو یہ حدیث دیکھیے یہ حدیث صحیح لگائی رہی ہے صحیح رہی یعنی حسن سے اوپر ہے صحیح سے صحیح نظات ہی سے نیچے ہے لیکن اس کو اب حافظ زبیر علیزئی نے جو ہے اس کو ضعیف الجدن کہا ہے یعنی بہت زیادہ ضعیف تو دیکھیں جب کوئی عالم دین جو ہے اس طرح کا اس کا اپنا ایک جو ہے منہج ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا فرق پر ہو جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہے حدیثوں کے معاملے میں کئی علماء کے اقوال کو دیکھنا چاہیے انما کے اقوال کو دیکھنا چاہیے ممکن ہے کہ کسی کی نظر کسی بات پر نہ پڑی ہو ممکن ہے کسی کو زیادہ معلومات ہو تو اس طرح سے حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تو یہ باب الاقرار کے اندر صرف ایک حدیثی یہاں پر رکھی ہے لیکن ایک حدیثی کافی ہے حق بات کو کا اقرار کرنے میں چاہے اچھا اپنے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف ہو لیکن حق بات کہہ دینی چاہیے گرچہ وہ کڑوی ہو یہاں سے ایک نیا باپ شروع ہو رہا ہے باب العاریہ اور اس میں کئی ساری حدیثیں ہیں ان سمرتبن جن دن رضی اللہ تعال کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدی ما حدت حتہ ٹوی اگر آدمی کوئی اریت کس کو کہتے ہیں پہلے سمجھ لیتے ہیں لفظ عاریت اردو میں بھی بولتے ہیں اردو میں بھی اس کو بولتے ہیں جیسے کسی سے کوئی سامان کوئی چیز آریتن لے لینا یعنی تھوڑے وقفے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے بغیر اس کی کوئی اجرت دیے ہوئے کسی اس کو جو ہے بغیر کچھ دیے ہوئے ہاں کہ بھائی جو ہے آپ اپنی گاڑی تھوڑی سی دے دیجئے مجھے فلاح جگہ جانا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آریت کہتے ہیں آپ اپنی فلاں چیز دے دیجیے مجھے جو ہے فلاں جگہ جانا ہے آپ کے پاس یہ چیز ہے اب پرانے آج تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت فراوانی ہے کہ کم لوگ جو ہے ایسا کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں سب کے پاس موجود ہے پھر بھی دوست دوست آپس میں روم میں رہنے والے کبھی کوئی کسی کا جوتا پہن لیتا ہے کبھی کسی کا کوئی کپڑا پہن لیتا ہے ہاں کہ ہاں بھائی جا رہے ہیں ذرا سا دے دو تم ہاں اپنی ٹوپی دے دو اپنا یہ دے دو تو اسی چیز کو کیا کہتے ہیں آریت آریتن لینا کہتے ہیں پرانے زمانے میں کپڑا فلاپ ہی لے لیا کرتے تھے اور یہ سب ساری چیزیں استعمال ہوتی تھیں کوئی فلا جگہ پارٹی اٹینڈ کر کے آتا ہوں تو اس طرح سے ایک جائز ہے درست ہے اور اس لیے سب محبت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے اس طرح کے تعلقات ہوں اور اس طرح کا لین دین رہے تاکہ آپس میں کبھی انسانی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور کبھی ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے ہم سے تو اس طرح سے ایک معاشرتی زندگی میں ان سب ساری چیزوں کی ضرورت آتی لیکن اسلام نے بھی ان سب ساری چیزوں کے لیے کیا ہے ضابطہ مقرر کیا ہے ضابطہ مقرر کیا ہے اور اس کے اصول بتائے ہیں سبر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لے لے تو یہ حق بنتا ہے کہ اس کو ادا کر دے اور اس کے ذمے وہ چیز رہے گی اس وقت تک لفظ کیا ہے الدیماحدت کے ہاتھ کے اوپر یہ لازم ہے اور ذمہ داری ہے اس چیز کی جو اس نے لیا ہاتھ پر یعنی لینے والے پر اب ہاتھ سے مراد کیا جائزائر سے بات ہے کسی آدمی کا ہاتھ ہوگا تو لینے والے پر جو چیز لی ہے یہ اس کے ذمہ داری میں وہ چیز رہے گی یہاں تک کہ اس کو وہ واپس کر دے یہاں تک کہ وہ اس کو واپس کر دے یہ حدیث سرد کے اعتبار سے ضعیف قرار دی ہے لیکن قرآن اور حدیث کے اندر آریتن لینے کی چیز جو ہے جو چیز آریتن کسی سے لی جاتی ہے تو اس کو واپس کرنے کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی مالک نہیں ہے تو جس سے لیا ہے اس کے مالک تک تو اس کو پہنچانا کیا ہوگا ہا? ضروری ہوگا ضروری ہوگا تو قرآن کے اندر بھی ہے الدین حمل امان آم واحد راہ کے نیک لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو امانتوں کی اور اسی طرح سے اپنے عہد و پیمان کی جو ایگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اس کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں اب کسی سے کوئی سامان وعدہ کر کے لیا کہ ہاں بھئی بھائی مجھے تھوڑے وقت کے لیے دے دو تو اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس کر دے ایسا نہیں کہ وہ اس کو جو ہے نہ دے اس کے بعد تھوڑی مدت کے بعد وہ آدمی بھول جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے ایسا نہ کرے اور ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے پڑوس پڑوس میں ایسا ہوتا ہے ہاں اور خاص کر کے دیہاتی زندگی میں تو یہ سب ساری چیزیں بہت ہو جاتی ہیں کہ کبھی کسی سے کسی نے کسی کے ہاں سے جو ہے کوئی چاقو اور چھری منگایا کچھ کام کرنے کے لیے بقرعید وغیرہ کے موقع سے یا گھر بن رہا ہے گھر بنتے وقت تو کوئی سامان منگایا اب وہ سامان ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا دھیرے دھیرے وہ بھول گئے آدمی نے بھیجا کہا بھائی وہ فلاں چیز آپ لے آئے تھے اس کو دیجئے کہا دیجیے نہیں وہ واپس کر دیا تھا ہم نے کسی اور کہ گئی ہوگی تو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں جو چال باز اور ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز دیکھا تو وہ اس کو کسی بہانے مان کر کے آرتن لے کر کے پھر اس کے بعد اسی بہانے وہ کیا کرتے ہیں رکھ لیتے ہیں اور جو ہے بہانا بنا دیتے نہیں وہ تو بھیجوا دیا تھا میں نے اپنے بچے سے بھیجوا دیا تھا ہاں تو اب اس طرح کے بہانے کر کے لوگ رکھ لیتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ نہیں یہ ذمہ داری ہے کہ آدمی اس کے اس تک پہنچائے اب یہاں ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر اگر وہ چیز کسی نے اگر کسی سے کوئی چیز آریتن لی اور پھر وہ چیز کیا ہو ہاں پھر اگر اس چیز کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا یہ کہ وہ چیز ضائع ہو جائے تو پھر کیا ہو کیا ہو چیز کسی سے آریتن چیز لی اور وہ چیز کیا ہو گئی ضائع ہو گئی تو اب اس کا نقصان کون بھرے گا تو اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ جس نے وہ چیز آریتن لی ذمہ داری پر لی لہذا اس کو ہر حال میں واپس کرنا ہوگا واپس کرنا ہوگا کیونکہ اس نے لی ہے ضائع کی ہے اللہ یہ کہ جس کا سامان ہے وہ اس کو معاف کر دے تو الگ بات ہے لیکن اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ واپس کر دے اور یہ بہت سارے صحابہ کا یہ قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ضمانت اور ذمہ داری کی شرط اس نے نہ کی ہو جس نے لیا ہاں اس نے جو ہے لے لیا ایسے ہی لیکن اس سے زمانت کی اور گارنٹی کی ذمہ داری اور یہ شرطیں نہ لگائی ہو ہاں, نہ لینے والے نے نہ دینے والے نے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا وہ زمانت دار نہیں ہے اور دوسرا تیسرا قول یہ ہے کہ شرط لگا لی بھی, لگا بھی لیا اگر اس نے کہ ہاں بھائی وہ اس کو ویسے ہی واپس کرنا لیکن پھر وہ اس کی کوئی غلطی نہیں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوئی وہ چیز ضائع ہو گئی غلطی نہیں کی اس نے خیالت نہیں کی اس نے لیکن اب معاملہ ایسا آیا کہ وہ چیز ضائع ہو گئی تو اب کیا وہ ذمہ دار ہے تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا تو بہرحال اس میں مجھے جو, جو ہے جو لگتا ہے وہ یہی کہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ پھر اگر اس, اگر اس نے لی ہے تو وہ ذمہ داری قبول کرے ہاں ذمہ داری قبول کرے اور اس کو وہ ادا کرے اگر ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اگر ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے اگر وہ مطلب غریب تھا اتنا کہ اس کے پاس تھی ہی نہیں وہ چیز اور لے لیا اس نے اور بےچارا پھر پریشانی اور مصیبت میں پڑ گیا تو پھر مال والے کو سامان والے کو چاہیے کہ اس کو صبر کرے اور برداشت کرے اللہ علیہ و صحاب حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ آ, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے اگر وہ استطاعت ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو ادا کرے بہانہ نہ بنائے اگر وہ اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے لیا ہے تو پھر آ, ایسا کرے لیکن اگر جو ہے ایسی صورت بنی کہ اس چیز کے ضائع وہ غریب ہے ایک تو ایک یہ صورت بنتی ہے دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اگر اس چیز کے ضائع ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں مثال کے طور پر کسی سے اللہ نہ کرے کسی سے کو, کوئی جو ہے موٹر سائیکل لے گیا کہا ہاں بھائی مجھے ضرورت ہے فلاں جگہ جانے کی موٹر سائیکل دے دیا اب وہ بےچارہ لے جا کر کے کہ کہیں کھڑی کیا اللہ ایسا نہ کرے کہ وہ موٹر سائیکل کیا ہو گئی چوری ہو گئی اب دیکھیے اب اس کے اوپر کتنی بڑی پریشانی آ جائے گی پریشانی آئے گی کہ نہیں حالانکہ اگر وہ کہیں سے جو ہے اپنی کسی اور طریقے سے ضرورت پوری کر لیتا ہے رائے سے چلا جاتا ہے یا اس طرح سے تو حالات کو ضرور کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا ایسے ہی نہیں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ آج دیکھا جائے گا کہ آدمی آدمی کی کوتاہی ہے کہ نہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے بھائی اس کو حفاظت سے اچھی جگہ رکھی کہ نہیں رکھی اس کا لا اس کو لاکھ لگایا کہ نہیں اور اس کے احتیاط سب کی کہ نہیں کی تو اس طرح سے اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو بہرحال اس کو اس کے اوپر اتنا بھاری بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سب میں کیا ہے آدمی جو ہے ذمہ داری پر دے دیتا ہے لیکن تو حالات اس کے اعتبار سے تینوں طرح کے اقوال ہیں کبھی ادھر دل جاتا ہے کبھی ادھر دل جاتا ہے تو اس لیے جو حالات جیسے ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اس لینے والے کی, کی حالت کے اعتبار سے بھی دینے والے کی بھی حالت کے اعتبار سے بھی ہاں یہ بھی کہا دیا اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مقدر میں تھی تمہاری گاڑی چوری ہونی اگر وہ نہ بھی لے جاتا تو یہ گاڑی چوری ہونی ہی تھی ہو جاتی تو برداشت کر لو اس کو تو بہرحال جیسے بھی حالات ہو اپس میں اس سمجھوتا کرا دیا جانا چاہیے وہاں بھی ہو رہے ہیں تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل الى من تمنت تمنک ولا خانک یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سولہ نویداؤ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت کو ادا کرو ادل اد امانتا الا رک ہاں جس نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو ادا کر دو ہاں امانت اگر کسی نے رکھی ہے تو اس کی امانت اس تک پہنچا دو اس کو ہڑپ مت کر جاؤ اس پر قبضہ مت کر لو ہوں جیسا کہ اوپر آیت ذکر کی گئی ہے وہ لدین حمل امان آتے اور آگے حدیث کا ٹکڑا ہے ولا تخن من خانک اور تم اس کی خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے ولا تخن من خانک اب دیکھیے حدیث میں یہ جو لفظ ہے وہ لاتخن من خانک کہ اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرو لیکن جہاں پر یہ جو حکم ہے شریعت کا یا عمانات ہے تو یہ استحباب پر اس کو محنمول کیا جائے گا کہ مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیالت نہ کرو لیکن اگر کوئی شخص خیانت کا کیا مطلب ہے کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی اس نے کیا, کیا؟ خیانت کر لیا نہیں دیا وہ چیز نہیں لوٹایا نہیں واپس کی اب امانت رکھنے والے کے پاس موقع آ گیا کہ اس کی کوئی چیز اس کو مل گئی اس کی کوئی چیز اس کو مل گئی تو کیا وہ اپنا حق لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے ہے کہ نہیں شریعت میں تو کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو اس قیادت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو لیکن یہ امر مستحب ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے کسی کو ورنہ تو قرآن میں کیا ہے وہ جزا سید اتن سید کہ برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی, برائی ہے اور خیانت کیا ہے برائی ہے کہ نہیں خیانت برائی ہے کہ نہیں؟, نہیں خیانت برائی ہے تو قرآن میں اللہ تعالی کیا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسی برائی کرے تو اس کے ساتھ اس کا وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے کوئی کسی کو گالی دے تو گالی دے سکتا ہے کہ نہیں وہ گالی دینا گناہ ہے لیکن شروعات شروع میں گناہ نہیں ابتدان گناہ نہیں ابتدان گنا ہے لیکن کوئی بدلے کے طور پر اگر کوئی کسی نے کسی کو گالی دیا اگر وہ گالی دے تو گنہگار ہوگا نہیں لائف اللہ اللہ مولم اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتا ہے مگر اس کی بری بات کو پسند کرتا ہے جو جس پر ظلم کیا گیا کسی نے کسی کو گالی دیا تو ظلم کیا کہ نہیں تو اپنے اس کا بدلہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے تو اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کا مال خیانت کر کے جو ہے وہ ہڑپ کر لیا اور اس کو موقع ملا کسی طرح سے چاہے حکومت کے ذریعے سے یا طاقت کے ذریعے سے یا ویسے اس کو موقع مل گیا تو وہ اپنا مال لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ناقب تم فاقبا تم بھی آگے فرمائے ولیم صبر تم لہو خیر کہ اگر تمہیں کوئی سزا دے تمہیں تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تکلیف دے ہاں تو تم بھی اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی اس نے تکلیف پہنچائی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم بھی اس کو اس سے بدلہ لے سکتے ہو لیکن کتنا جتنی جتنا اس نے کیا ہے اس کا بدلہ تم لے سکتے ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے بہتر ہے تو بہرحال اس میں خیالت کے معاملے میں صحیح موقف یہی ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے صبر کر جائے تو یہ اس کے لیے ادر کے اعتبار سے بہتر ہے مستحب ہے لیکن اگر کوئی اپنا حق لینا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے, مشہور ہے کہ کا جواب پتھر سے دیں گے جی بہت بری بات ہو گیا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے یہ ظلم ہو جائے گا اب دیکھیں شریعت میں کہیں بھی قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتبنا جان کے بدلے جان اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے جان کے بدلے جان لے سکتے ہیں ایک جان کے بدلے ایک جان دو نہیں جس نے قتل کیا اس سے لے سکتے ہیں اس کے بھائی سے نہیں و لائن اب لائن کے بدلے آنکھ ول انفا بل ناک کے بدلے ناک ول ادونا بل ادونی و سننا اور اگر کسی کو کسی نے مار کر کے زخمی کر دیا تو اس کے بھی شریعت نے جو ہے بتایا ہے سب شریعت کے اندر سابطہ اور اصول ہے یہ تو کیا کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے تو یہ تو انارکی ہے اور ظلم ہے یہ شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے اس کی اجازت نہیں دی ہے ظلم ہو جائے گا تو اس تعلق سے یہی ہے کہ اگر کوئی خیانت کرے تو اس کی خیانت کا جواب خیانت سے دیا جا سکتا ہے کسی کا مال کوئی لے لے تو اس کے مال کو ہڑپا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے کہا کہ معاف کر دینا چاہیے اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ حق لے لینا واجب ہے لیکن واجب کی حد تک تو نہیں ہے لیکن یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی لینا چاہے تو لے لے ابن حضم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ لے لینا ضروری ہے ورنہ تو کیا کہتے ہیں وہ گنہگار ہوگا اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن بات صحیح یہ ہے کہ اگر صبر کرے تو بہتر ہے اور اگر لینا چاہے تو لے لے بس یہیں تک رکھتے ہیں آج صلی صل اللہ, اللہ علیہ نبیرہ محمد علیہ علیہ وسابق